کام دو واپس کی گیار کام درمیان کچھ دا وقت مکوری اتنے خبر نہیں آگانی خبر یہ سوشت میں جا ساری جاؤ یہاں توجہ جو تو کل بداہی کی لگے دعل قبضے کی لابس تو دعا لو کبنی کی ہیں سڑیا موقع پر مسافر بھی ظاہر حالت بھی پریشی لیکن مل بس ہرام کرام مشرب و ہرام دہا کا مل بس مشرف داٹور ہرامی بار نہیں جا کر ہر گاہ نہ سمجھے گی اور اجابت کر سرچنے دی نئی ہی مدو پر درشن سے کلا مدور ور گی کر و مقابل کے بل نہحمت ور گی جاگا بنا سے بھی کریٹور نے شرپا خیر ضرور کہیں گورس